مخترم آو. اور محترم کا بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہی اخبار افر صاحب ہمارے ادھر اختر صاحب کا بند اللہ کو آگے تھے خریف علی اور ہندو کا مذاق بھی ہی رکھتے ہیں شعر و شاعری کا لیکن یہ شاعری اس کو حجوم سے ہٹ کر شاعری میں آپ کو کہنی چاہیے کہ اسلاح اصلاحی عمل اس میں زیادہ ہوتا ہے اور حضرت والا ہمارے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات اس کو شاعرانہ زبان یہ دینے ان شاء آپ کے سامنے ابھی مختلف اشعار بھی سنائیں گے اپنے اور مجھ بھی اور یقیناً آپ محسوس ہوں گے اس سے اصل چیز جو ہے اس کو ایک عام شاعری نہ سمجھا جائے بلکہ جو سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑنے والا قدم ہے انشاءاللہ اگر ہم بشوق سنیں گے تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہاں ہوگا اللہ تعالیٰ و کرم سے احباس کے ساتھ سامان ہو ہم کے اشار ہیں تازہ لینے کو تو ہر شخص ہی لیتا ہے تیرا نام اللہ تعالیٰ کا نام یوں تو ہر شخص لیتا ہے لیکن جو اللہ ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس کی لذت کچھ اور لینے کو تو ہر شخص ہی لیتا ہے تیرا نام کو تو شخص ہی لیتا ہے تیرا نام اس شاپ سے پوچھے کوئی کیسا ہے تیرا کو تو شخص ہی لیتا ہے تیرا نام اس شاپ سے پوچھے کوئی کیسا ایک ذکر ہم کرتے ہیں وہ مشکل اس کو پورا کرتے ہیں اور ایک احروا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ہمارے نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ خیب پور پوری کو دیکھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جیسے بھوکا آدمی قورمہ بریانی کھا رہا ہوں اتنے شوق اور رغبت کے ساتھ اور ہم کس طرح کرتے ہیں ہم دیکھنے درہ. لیکن احمد اللہ کی صحبت سے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ انسان ہر انسان ترقی کرتا ہوا پھر اس کو بھی وہ محبت کا کی چاچنی مل جاتی تو لینے کو تو ہر شخص ہی لیتا ہے تیرا نام شاخھائی کیسا ہے تیرا نام اور کیوں کر تیری توسیف کا حق مجھ سے ادا ہو کیوں کر تیری توسیف کا حق مجھ سے ادا ہو خطرہ ہے میری حمد تو دریا ہے تیرا نام کیوں کر توسیف کا حق مجھ سے ادا ہو خطرہ ہے میری حمد تو دریا ہے تیرا نام خطرہ ہے میری حمد تو دریا ہے تیرا نام کس طرح فراموش کرے کوئی تجھے جب کس طرح فراموش کرے کوئی تجھے جب ہر فل بے مسلمان پہ لکھا ہے تیرا نام کس طرح فراموش کرے کوئی تجھے جب ہر فل مسلمان سے لکھا ہے تیرا نام اور دیکھیں شیر کہ قرطاز و قلمز کتنے کاغذ فرتا تو قلم کا نہیں محتاج ہے آچا فرتا تو قلم کا نہیں محتاج ہے آچ آشف تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام ترتا تو قلم کا نہیں محتاج ہے آچ آشف تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام اس کی بات ہے. آج لوگ کرنے اور مرنے والی لاشوں کے چکر میں اسی طرح مجموعی بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو کیا لکھ رہا ہے تو کہنے لگا میں لیلہ کا نام زمین پہ لکھ رہا ہوں فرمایا وہ مجنو تھا کیونکہ پاگل تھا فرمایا کوئی حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے مجنو پاگل دیوانا اور حضرت بائی عزید حضرت جنیداد رحم اللہ تعالیٰ کیسے کیسے الخال لگاتا ہوں لہٰذا جو باقی پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ پر مرتا ہے حضرت نے فرمایا وہ باقی بلّا ہو جاتا ہے اور جو فانی پر مرتا ہے وہ باغڑ بلّا ہو جاتا ہے حضرت اس نے جو فانی پر مرتا ہے وہ باغڑ بلّا ہو جاتا اس کو لوگ پاگل دیوانا گھر سے, سے جاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی حضرت نے بندے کا یہ شعر بے انتہا مرتبہ سنا اور بے انتہا پسند فرمایا حضرت کا ہی ہے میرا شیر کیا ہے میری بات کیا ہے تیری بات میں میں ڈھال دیتا ہوں بس میری بات کیا ہے تیری بات تو بندے نے یہ پتہ کہا درمیان میں سناروں کے انہیں کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی انہیں کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں اور بتوں کے عشق میں ان حسینوں کے چکر میں بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر اور خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں لوگوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر اور خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اس کو جوتے مارنے میں دیکھنے والوں نے دیکھ کے بتایا کہ ایک ایسا آدمی پکڑا گیا تو ہر آدمی کہہ رہا تھا دو جو جوتے لگاؤ میری طرف سے بھی لگاؤ اس شہادت میں ہم بھی ہمارا حصہ بھی ہو جائے تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس عشق کو اگر صحیح استعمال کر لیں تو ہم ہمارے ساتھ بھی القاعدات لگ جائیں اور غلط استعمال کریں تو کوئی پوچھے نہیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض اور مخلوط بھی کوئی عزت نہ کرے تو حضرت نے فرمائے کے مجنو جو ہے زمین پہ نام لکھ رہا تھا لیکن کیونکہ وہ لہلا خاک میں ملنے والی تھی اس کا نام زمین پہ لکھتا تھا حضرت نے فرمایا میرے شہر میرے اللہ کا نام فضاؤں میں لکھتے تھے اللہ یوں لکھتے تھے اور کبھی حضرت نے فرمائے ایسے اس کی گرمی سے یوں فرماتے اللہ حضرت فرمایا سننے والوں کے کلیجے منگ والے اس طرح نارا لگاتے کہ جیسے کیسے گویا کے دیکھ رہے یا آسمان ان اللہ والوں کے لیے پردہ نہیں کر سکتا بلکہ گویا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے تو اس کو بیان کیا میں نے قلم کا نہیں محتاج ہے عاشق عاشق تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام عاشق تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام عشق ہو جانے کی بات ہے میرے دوستو اگر شیخ الدیف نے فضا الحمان میں, میں لکھا ہے کہ جن کو باب عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ محبوب کے نام لینے میں کیا لذت ہے جس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے پھر وہ دیکھے گا کہ راتوں کو جاگنا کوئی مشکل نہیں رہ گئے فجر کی نماز امام صاحب نے پڑھی ہے تو چاہے بنا بنا کے نہیں پڑھی ہماری طرح بلکہ امام صاحب کو ایک شوق کا غلبہ جناب شوق کا غلبہ تھا اللہ تعالی کو گویا کہ یہ رہتے آشف تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام اور فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام اور کھلتے ہیں میرے قلب میں گلہ رنگا رنگ کھلتے ہیں میرے قلب میں گلہائے رنگا رنگ جس وقت کے ہونٹوں پہ مچلتا ہے تیرا نام کھلتے ہیں میرے قلب میں گلہ رنگا رنگ جس وقت کے ہونٹوں پہ مچلتا ہے تیرا نام جس وقت کے ہونٹوں پہ مچلتا ہے تیرا نام اور دیکھیں مولانا شیر دیکھیں کہ ہر سازش آہدا سے بڑھ جاتے ہیں شاہ بہت بڑا پتمندر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ لوگ شاید پتمندر منظر میں بیک گراؤنڈ تو سمجھتے ہیں ہر سازش آگا سے بڑھ جاتے ہیں ہر سازش آدھا کہتے ہیں دشمن کی جمع آدو کہتے ہیں دشمن کو آدھا سازش کہتے ہیں سازش سے بھی جانتے ہیں ہر سازش آدھا سے بڑھ جاتے ہیں دشمن سے مٹائے نہیں مٹتا ہے تیرا نام ہر سازش آدھا سے بڑھ جاتے ہیں دشمن سے مٹائے نہیں مٹتا ہے تیرا نام ایک کو تلاش کر رہا ہے بے شمار پیدا ہو دشمن سے مٹائے نہیں مٹتا ہے تیرا نام دشمن سے مٹائے نہیں مٹتا ہے تیرا نام پاؤ تو قلم کا نہیں محتاج آشف تو فضاؤں میں بھی لکھتا ہے تیرا نام ٹھنڈا پانی ٹھیک ہے وہ خود ہی صحیح ہوگا کا دیکھیں جو دیدارِ طیبہ کی شائق نہیں ہیں جو دیدارِ طیبہ کی شائق نہیں ہیں وہ آنکھیں بصیرت کے لائق نہیں ہیں جو دیدارِ طیبہ کے شائق نہیں ہیں وہ آنکھیں بصارت کی لائق نہیں ہے بسارت کے بھی لائق نہیں ہے وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں اور بغیر عمل اشت نبی کا دعویٰ بغیر عمل عشق نبدی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے بغیر عمل عشق نبدی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے کے تین چار اشار اور ملازمت ہماری نعت تو عنوان بھی وہی ہوتا ہے کیونکہ نات, نام ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشار لکھنے کا آپ کی تعریف کرنے کا اور آپ کی صرف تعریف ہو اور آپ کی اتباع نہ ہو تو وہی بات ہے کہ یہی چیز اس میں کہ نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے اور نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے نبی کے ذکر ہی سے بزم میں دل آباد ہوتی ہے اور نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کی قید سے آباد ہوتی ہے نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے اور ایک اور ہم ایسے خود غرض شاہ ہم ایسے خود غرض اشاک ہیں جو اپنے آقا کی اطاعت بھول جاتے ہیں شفاعت یاد ہوتی ہے ہم ایسے خود غرض شاہ ہیں جو اپنے آقا کی اطاعت بھول جاتے ہیں شفاعت یاد ہوتی ہے شپا یاد ہوتی ہے اور نہیں تعمیر ہوتے ہیں عمارات عمل اے دوست وہی تعمیر ہوتے ہیں عمارات عمل اے دوست جہاں عشق نبی ایمان کی بنیاد ہوتی ہے <سؤال> وہی تعمیر ہوتے ہیں عمارات عمل اے دوست جہاں عشق نبی ایمان کی بنیاد ہوتی ہے اور جسے ہم اصطلاح شاعری میں ناد کہتے ہیں جسے ہم اصطلاح شاعری میں ناد کہتے ہیں حقیقت میں دل بےتاب کی ردا ہوتی ہے حقیقت میں دل بےتاب کی ردا ہوتی ہے اور میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھے آقا کے میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھے آقا کے تو میری شاعری کی غیر سے امداد ہوتی ہے میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھے آقا کے تعالیٰ میں جب اشعار کہنے بیٹھتا ہوں مدھے آکا کے تو میری شاعری کی غیر سے امداد ہوتی ہے تم میری شاعری کی غیر سے امداد ہوتی ہے کچھ س... اسلحی اثر ہے اسلحے معاشرہ ہے ایک موضوع ناچیز کا اصلاح نفس ہے ایک موضوع اصلاح معاشرہ اور ان سبوں میں ہمارے حضرات کا یہ طریقہ ہے کہ ہر آدمی خطیب جو ہے وہ خود مخاطب بھی ہو اگر خطیب صرف دوسرے کو خطاب کرے گا تو یہ آدم اخلاص کی بھی علامت ہے اور وہ خود خالی رہ جائے گا لہٰذا سب سے پہلے اس کا مخاطب میں ہوں اور اس کے بعد پھر کوئی اور اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے ساتھ ہم خود اس کے ایک ہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ کہ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ آج ہمارا عام رجحان ہے کہ بھئی تھوڑی سی دنیا بھی لے کے چلنا چاہیے دنیا ضرور لے کے چلنا چاہیے لیکن یہ قبائل بنائی کبیرہ دنیا سے تو کسی نے منع نہیں کیا لیکن ہماری حالت کیا ہے اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ آتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ, ساتھ. ارے تھوڑا سا اگر فرمایا کے حساب کو میں نے دیکھا ریڈیو لگا لیا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ریڈیو کے گانے سن کہا کہ ذرا فریش دماغ کو فریش کر رہا ہوں فرمایا عجیب بات اللہ رض میں ان لوگ اللہ تعالیٰ فرمانے دلوں کو چین اللہ ہی یاد ملتا ہے اور تم جو ذہن کو فریش کر رہے ہو گانے سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو اللہ نماز پڑھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کی اس کے بعد یہاں یہی ہے حیات لے کے چلو اور کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو سارا زمانہ کدھر جا رہا ہے اکثر لوگ اصل نہیں رکھتے اور اکثر لوگ جہنمند کی طرف جا رہے یہ ساڑھے چار اربا تقریباً یہ سب کی طرف کدھر کو جا رہے ہیں ہم انہیں کو دیکھ رہے ہیں کتنے کدھر کو جا رہے اور ہمیں اخلت سمجھ ہم ایسی کل کتابیں قابل سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں جو میرا شہر مت یہ. یہ میرا شیرنی اکبر شعر ہے ہم ایسی کل کتابیں قابل ذبتی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو कि سمجھتے ہیں. کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو سبھی سمجھتے ہیں. کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ اور قطرہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں خطرہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ خترہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب شہید رحمت اللہ لدھیان کے پاس سوال آیا کہ ایک ویڈیو کیسٹ کی دکان کھلی ہے وہی قریب میں نصیر آباد کے قریب نے آزاد کی رہائش تھی اور اس میں افتتاح کتنے کی کیا ہے قرآن خانی سے. نے فرمایا کہ اندیشے کفرے ہے نے جواب میں فرمایا کہ اندیشے کفرے ہوتی ہے ناچ گانے کی قرآن سے ابتدا زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب خطرہ ملا شراب کا گم گم کے حوض میں رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں کہ دیتے ہیں وہ زکاط بھی اور لیتے ہیں سوج بھی دیتے ہیں وہ زکاط بھی اور لیتے ہیں سوج بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں وہ زکاس بھی اور لیتے ہیں سوج بھی دیتے ہیں وہ زکاط بھی لیتے ہیں سوج بھی یہی حیات اور کائنات یہ حیات کائنات اعلات نہیں یہ تو بہت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا دیتے ہیں وہ زکاج بھی لیتے ہیں سود بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ اور غیبت بھی چغلیاں بھی ہیں گالن گلوچ بھی یہ ہماری عام حالت ہماری ماؤ بہنوں کے لیے بھی اور اہم مرم بھی کوئی بات کافی ہے غیبت بھی چغلیاں بھی ہیں گالی گلوچ بھی روزہ نماز و ذکر و بھلائی کے ساتھ ساتھ روزہ نماز و ذکر بلائی کے ساتھ ساتھ اور تعلیم نو کے موت اخلاقیات کی تعلیم نو ان سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی یہ بھی اکبر ہیں ان سے بیگم نے فخت اسکول ہی کی بات کی یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی اور نئی تعلیم کا اکبر کے نتیجہ نکلا شرح نہیں کروں گا عقل مندہ اشارہ شارا کا نئی تعلیم کا اکبر یہ نتیجہ نکلا جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بتیجہ نکلا دیتے ہیں وہ زکا بھی اور لیتے ہیں سود بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ اور تعلیم نو کے موت ہے اخلاقیات کی تعلیم نو کے موت ہے اخلاقیات کی ہے مکس گیدرنگ بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم نو کے موت ہے اخلاقیات کی مکس گیدرنگ کے ساتھ, ساتھ. ہمارے دوست نے کوچنگ غیر محرموں کو نہیں رکھا وہاں پہ توٹر بےچارا چلا نہیں سکا کہنے والے کہتے تھے کہ کس جنگل میں آ کے بیٹھ گئے لہذا انہوں نے کوچنگ سینٹر میں پتا چلا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے دال میں کچھ کال ضرور ہے لہذا بجائے ہم اپنی اپنی بیماری سے اگنورنس کریں ناخوں کو نظر انداز کریں ہمیں چاہیے ان بیماریوں کو اہل اللہ کو بتائیں اہم کو بتائیں کہ ہمارے اندر یہی بیماریاں تو تعلیم ہے نو کے موت ہے اخلاقیات کی ہے مکس گیدرنگ بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت وہ قید کر گیا ہے رہائی کے ساتھ ساتھ ہے hey, آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت ادھر قریب آ جائے ادھر بیچ میں جگہ درمیان میں حضرت توجہ فرمائیں جو ادھر ادھر توجہ ہے اس فرمائے مگن میں. میں نے کہا وہ بھی سننے درمیان میں حضرت کے ابھی جب لوگ خاموش رہتے ہیں تو پھر میں یہ قطع سناتا ہوں حضرت بھی مسکراتے ہیں کہ غور سے سن لے میرے اشعار کو غور سے سن لے میرے اشعار کو دوسروں سے کانا پھوسی نہ کر میرے اچار کو شہین بھائی کو خاص طور غور سے سن لے میرے اچار کو دوسروں سے کانو کو بخل ہے تیرا سراخوں پر مگر داد دینے میں تو کنجوسی نگر بخل ہے تیرا سرآوں پر مگر داد دینے میں تو کنجوسی نگر شاید پیسے نہیں مانگتا کو داد دے دی جائے بہت پھول جاتا ہے حاضری فربا چاہ رہا ہے گوشت کان کے رابطے سے پھولتا ہے لہٰذا کا ہے. بھی ہماری ذہنیت. Hai, بھی ہماری جگر نے کہا تھا کہ تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا رہائی تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا حکومت کر کے گئے نا دنوں پہ بھی حکومت کر کے چلے گئے تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اصیلی ہے کیا رہائی اسی کو میں نے ہے کہ آج بھی ہماری اولا ذہنیت وہ قید کر گیا ہے رہائی کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں ہماری مستورات کے لیے اور جن کی مستورات نہیں ہو چاہیں تو سنا دیں کہ چادر تو اوڑھ ہے مگر چہرہ کھلا چادر تو اوڑھ ہے یہ ماڈرن پردہ ہے چادر تو اوڑھ ہے مگر چہرہ ہے کھلا پردہ بھی ہے تو جلوانائی کے ساتھ ساتھ چادر تو اوڑھ ہے مگر چہرہ ہے کھلا اصل چیز جو چہرہ مستی کے یہ اللہ حضرت تعالیٰ نے سمایا کہ گرمی لگے تو گرمی لگنے دو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو خوش مت کرو اور ماہور اور معاشرے کو بھی اکبر الہ آبادی نے مودی کا عجیب قطع کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر اصل میں یہ سب ہمارا ہے اور یہ اکبر الہ آبادی نے ہمارے سر سوتا ہے سنیں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں بی اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا یہ لوگ تھے غیرت مند غیرت سے گڑ جاتے آج تو لے کے نکلتے پہلی سب کا نماز کو بے پردہ لے کے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہ زمانے میں آپ پردہ پردے سے نکلا کرتی تھی کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا رازا انہوں نے کہا کہ اب حامدہ چمکی ن تھی انگلش نے جب بے گانا تھی یہ بھی اکبر حامدہ چمکینا تھی اچھا بچپن میں ہمیں شیر پڑتے تھے سمجھ میں بھی آ گئے لیکن جب سمجھ میں آیا تو خوب مزہ آیا حامدہ ایک نام دیا گلی گڑھ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش نے جب بے گانا تھی اب ہے شمن انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اب ہے شمن انجمن سرے بازار ناچتی ہے اب ثقافتی پروگرام میں حصہ لیتی ہے اب وہ فنکارا بن گئی ہے فنکارا اب وہ فنکار ہے جناب اب نام بدل گیا اب کنجری نہیں ہے اب وہ فنکار ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے رحم فرمائے اگر تبدیل کر دے تو صحیح فنکارا, <laughs> <laughs> <laughs> فنکارا نہیں بول کے فن بسنے والے تو بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیر قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا تو چادر کو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائل کے ساتھ ساتھ اور ایک جو ہماری عام بیماری ہے کہ حسن عمل نہیں ہے مگر حسن زنگ بہت اللہ تعالیٰ کپور رحیم اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے لیکن آدمی بندہ بھی تو رجوع کرے نا دھیج کے لیے اور سرکش کے لیے نہیں جو رجو کرے اس کے لیے واقعی الرحیم ہے تانا نہیں دیا جاتا ستر سال میں کوئی توبہ کرے اسی سال میں توبہ کرے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والے سے ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا حدیث شریف نقل کی حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے بن جاتا ہے لہذا لیکن اس کے برعکس ہم توبہ کیے بغیر اور گناہوں پہ جرت کے ساتھ فوراً یہ جملہ کہتے ہیں ارے میاں ٹھیک ہے ساری دنیا کر رہی ہے اگر ہم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے حس نے عمل نہیں ہے مگر حسن زن بہت امید مغ فرت ہے کے ساتھ ساتھ حسن عمل نہیں ہے مگر حسن زن بہت امید مغفرت ہے کے ساتھ ساتھ حسن عمل نہیں ہے مگر حسن زنگ بہت امید مغفرت ہے حضرت حسن بکری اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی اچھی امیدیں اور اعمال نماز روزہ تک نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امیدیں ہے تو عرض حسن بطری نے فرمایا کہ ان کی امید نہیں ہے بلکہ خواہش ہے اور تمنا ہے تمنا خواہش اور امید میں فرق ہوا کرتا ہے خواہش اور امید ایک آدمی کہتا ہے مجھے امید ہے میں حج کرنے جاؤں اور پاس پیسہ تھوڑی نہیں کوئی فہم نہیں بھرا کہتا مجھے امید ہے میں حج کرنے جاؤں گا تو اس کو چاہیے ڈاکٹر جمعہ تو انتقال کر کے کوئی بھی دماغ کا ڈاکٹر کو دکھایا نہیں کہ جب حج کے اتنا قریب ہو چکا اور پیسہ کچھ نہیں ہے تو حج پہ کیسے جائے گا ہاں خواہش کہہ سکتا ہے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں ایک ہی سال حج کے چلا تو خواہش اور امید میں فرق ہوتا ہے اس نے عمل نہیں ہے مگر اس نے زن بہت امید مغفرت ڈٹائی کے ساتھ ساتھ اور جر دل ہے پاک تیرا تو آنکھیں خراب کی دل ساتھ نظر پاک یہ نظر صاف دل پاک ہمارا یہ مقولہ ایسا منسوخ ہے کہ بالکل بچ کے نکل جاتے دل دل اگر دل ہے پاک تیرا تو آنکھیں خراب کیوں کیوں گندگی ہے اتنی صفائی کے ساتھ, ساتھ؟ کیوں گندگی ہے اتنی صفائی کے ساتھ, ساتھ اگر دل صاف ہوتا تو آنکھیں بھی پاک رہتی یا اردو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہے اور کہتے ہیں دل پاک ہے اور صاف ہے اور نافرمانی بھی چل رہی کیوں گندگی ہے اتنی صفائی کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں پوشیدہ پند و باز ہے تنظو مزاح میں پوشیدہ پند واز ہے تنظو مزاح میں مرچیں کھلا رہا ہوں مٹھائی کے ساتھ ساتھ مرچیں کھلا رہا ہوں اتر رہا ہے حلق سے اتر لے گی، ذرا کڑوا دو الحقرم یہ تو ہے کیا کہ کی؟ پوشیدہ پند واز ہے تنظ و میں مرچیں کھلا رہا ہوں مٹھائی کے ساتھ ساتھ اور پیشاوروں کے بینک اکاؤنٹس ہیں اثر پیشاور پشاور نہیں پیشاور جو یہ بھانگنے والے بیچارے اور کو سگنل پہ نظر آتے ہیں ان کی پوری ایکٹیو ہوتی ہے پیچھے پیشا کے بینک اکاؤنٹس ہیں اثر شاہی بھی چل رہی ہے گدائی کے ساتھ ساتھ پیشاوروں کے بینک اکاؤنٹ ہیں اثر شاہی بھی چل رہی ہے گدائی کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں وہ زکاط بھی لیتے ہیں سود بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ اور چادر تو ہے مگر چہرہ ہے کھلا پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ ساتھ ایک قطار بندے نے کہا تھا بہت پہلے اسی موضوع کے موضوع کے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ سے دے حیائی دے رہا ہے یہ جی مجھے یاد ہے کہ میرے جب میں میٹرک میں تھا آج سے کے سمجھ لیں سن کا جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ درسے بے حیائی دے رہا ہے اور کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ درسے بے حیائی دے رہا ہے کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے مجھے بہت منگوانے یہ نظم سن انیس سو بانوے میں نے کہی تھی کہ چند بند سناتا ہوں خاص نوجوان میرے ساتھی بہت ہیں اور ہمارے حضرت کا جو عالمی مضمون ہے وہ بھی اکثر نوجوانوں کے کام آتا ہے اگرچہ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے ہے آج کے نوجوان سن لے میری فواہ آج کے نوجوان سن لے میری فواہ دستوں دمن تاریخ صاحب یعنی جنگل اور بیابان کی طرف سوئے دستوں دمن تاریخ صاحب تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گنستا کیوں تجھے راس آئی ہے فصل تو جدھر ہے رواں خار ہیں بس وہاں تدھر ہے رواں خار ہیں بس وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فواہ اور بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے ہمارے سماج ہیں جان بوجھ کے انگریزی بال کاٹ کو ادھر سے آگے سے وہ گھونسلہ ہوتا ہے پس کہتے ہیں پیچھے سے چھوٹے آگے عجیب سے جو سندر طریقے سے اگر پٹے رکھنے تو بڑے بال بھی جائے سندر طریقے سے رکھے پیچھے والا نام سے بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے منہ چھت سے زیادہ بڑھائے ہوئے کیا کہتے ہیں مچھ نہیں تھے کچھ نہیں ہمارے وہ سبق میں نے ایک آدمی کی موج دیکھی سائیکل کے ہینڈل کی طرف وہ بڑی عجیب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عجیب تو اس کو سمجھتے ہیں اس میں کوئی عزت ہے کا عزت ہے حالانکہ عزت اللہ تعالیٰ کی ماننے میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور آپ نے فرمایا موچھوں کو کترواؤ اور گاڑیوں کو بڑھاؤ موچھوں کو کترواؤ بخاری شریف کی روایت میں داڑیوں کو بڑھاؤ موچوں کو قطر کے بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے منہ چھت سے زیادہ بڑھائے ہوئے اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے کیا مسلمان کے ہے یہ شاید شام آج کے نوجوان سن لے میری فواہ تسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکوں تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنو ہے تیرے سامنے کا کنواں آج کے نوجوان سن لے میری فغان اب جو ہے وہ آگے ترقی کر کے وہ نیٹ پہ بیٹھے گھر والے سمجھتے ہیں بہت ترقی یافتہ بہت قابل ہو گیا ہمارا بچہ لیکن وہ تو بچہ ہی جانے اس لیے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت ضرور صاحب نے فرمایا کہ کمپیوٹر ٹھیک ہے رکھیں جائز ہے رکھنا لیکن شار عام گھر پہ جہاں پہ سب کا گزر ہوتا ہے شارہ عام تم رول پہ نہیں کرتے حضرت نے فرمایا ہر لفظ تو کر دیا کرو ورنہ تو کوئی کیا سمجھتا ہے چین کی بنسی بجاؤں نے की کی بھائی بنسی بجانا جائز نہیں ہے ایک محاورہ ہے تو اس طرح فرمایا کہ کمپیوٹر کو ایسی جگہ پہ رکھے جہاں سے سب کا گزر ہو یعنی کہ جو لڑکا وہ بھی بیٹھے وہ نظر میں رہے آنے جانے والے کی تاکہ اس کو اور انسان ہے اس کا نفس کبھی کنٹرول سے باہر ہو سکتا کسی بڑے آدمی کو بھی خود پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھروسہ کچھ فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا فرشتہ بھی اس سے کبھی اس نے زند نہیں رکھنا چاہیے لہٰذا اس بات کو ماننا چاہیے کہ اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے ایسی جگہ پہ تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو ہر ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنو ہے تیرے سامنے زندوں کا کنواں آج کے نوجوان سن لے میری فواں اور اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ ہر کس اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ جناب آج اپنے دادا کے دادا کا نام کون جانتا ہے جی کو بھی नहीं ہی چلے گئے سب اور بھول گئے ہم لوگ ہر کس اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ بات تیرے کوئی اور ہوگا یہاں بات تیرے کوئی اور ہوگا یہاں آج کے نوجوان سن میری اور وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خرناک ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آتما تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسما اور یہ بندے ہیں کہ میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش میں نے مانا کے گانوں میں بھی ہے کشش میں نے مانا کے گانوں میں بھی ہے کشش آشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فومی پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوان اور تجھ کو شاید یہ بات معلوم ہے ٹکنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے تجھ کو شاید یہ بات معلوم ہے ٹکنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے جس کے ٹکنے رہیں پائچوں سے نہا جس کے ٹکنے رہیں پائچوں سے نہاں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو پہنچے کو تخلی سے نیچے لٹکاتا ہے لہذا اتنی تھی بات کے لیے کہ اللہ تعالی کی ناراضی مولنا حضرت فرمایا کہ ایک سا آدمی نے یہاں تک کہا انہی ہمیں کس پاکیں میری پنڈلیاں سکی ہوئی ہیں لہذا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نیچے کرنوں پہنچے کو تو فرمایا کہ بیماری تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے نافرمانی تمہاری کرتے ہو جائے یعنی اس بیماری کے باوجود بھی اجازت نہیں ہے لیکن یہ عمل مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں آج الٹا معاملہ چل رہا ہے ہر جگہ الٹا معاملہ چل رہا ہے آہ. یہ ہماری کوتا ہی ہے ہم نے داڑھی کٹوائی انہوں نے بال کٹوا دیے تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے جس کے ٹخنے رہے پائیں چونسے نہ اور دیکھیں کہ داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر الحمد للہ نے بے شمار مرتبہ بتایا اور ہم بھی جب یہ بات بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ بتا دیا کرو کہ کسی کی حفارت الحمد للہ ہمارے دل میں نہیں بلکہ کہنے والا سب سے اپنے آپ کو کم درجے کا اور سب کو اپنے سے معذت سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہے لیکن کہنا کیونکہ ضروری ہے اس کے اس سے کی اس کے بجائے بے چارہ نہیں تو داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز محشر۔ یہ آقا نے پوچھا اگر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھے گا بند کو دیکھے گا داری رکھنا یہ معنی ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جوابن بتا تو وہاں کیا کہے گا جوابن بتا تو وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغان الحمد للہ حیرت نے شیر کی پوری داڑھی نہیں اور میر صاحب کو دکھایا دیکھو میر صاحب کے برابر میں شیر نہیں ہے اس کی بالکل داڑھی نہیں ہے لہذا مسلمان کو شیر ہونا چاہیے اور ایک مشک رکھے تینوں طرف سے ایک مشک رکھنا واجب ہے ہمارے روزانہ یہ بات فرما ہیں اسی لیے ہم, ہم کیسے ہمارے یہی روزانہ رحمت اللہ یہ سنتے ہیں تو ہم اس کو بیان کیے گا کیسے ہم رہ سکتے ہیں پورے عالم میں یہ بات کہ واقعی میں موجود تھا لاہور میں حضرت والا نے بیان فرمایا ایک آئے ساتھ کھڑے ہوئے اور بیان کے بعد کافی مجمع تھا اس کے سامنے انہوں نے اعلان کیا آج تک مجھے پتا نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کبھی گاڑی کو اس طرح نہیں لگاؤں گا اور پوری داڑھی رکھوں گا بڑے حضرت فرماتے حالانکہ ضروری ایسا جیسے فکر کی نماز جیسے عید کی نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں تو عید کی نماز شکیق بد بخش عید کی نماز تو جس طرح وہ واجب ہے اسی طرح تینوں طرف سے ایک مشت اور مشت بھی اپنی ہو فرمایا حجام کے بچے کی نہ ہو ورنہ چھوٹی اور چھوٹی کم سنی کا شوق پورا ہو جائے گا تو تینوں طرف سے ایک تمام چاروں آئمہ کے نزدیک رکھنا واجب داری رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جواباً بتا آج کے نوجوان سن لے میری فواں اور آگے بھی جو اشکال ہے اور اس کا حل پیش کیا ہے تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا مولا صاحب ماحول معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو ماحول معاشرہ تین کا تو پانی میں تن کا بھی بہ جاتا ہے اس میں اگر بہ گئے تو کیا فائدہ ہو اصل تو وہ ہے کہ شیر الٹا تیرتا ہے وقت رفتہ ناب میں شیر پانی کے بہاؤ کے خلاف چلتا مسلمان وہ سارے ماحول معاشرے سے اکیلا ٹکر لے اسی لیے اس زمانے میں ایمان لانا صرف ایمان لانا کتنا بڑا مجادر تو, تو, جو ہیلا بناتا, ہے تو, تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا میں تو قائل نہیں ان خیالات کا تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا میں تو قائل نہیں ان خیالات کا تجھ کو شاید کہ ہے علم بات کا اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں تجھ کو شاید کہ ہے علم بات کا اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گئے, بنا گئے. <coughs> اور کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے دین کی بات آئے تو نہل نہ ہے کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے MSc, فلا اور فلا. بی بی سی ہر بی بی سی روز سنتے ہو کبھی بابا سے بھی سن لوگ کیا بات ہے ملفجات کو کر بیوی سی سنتے ہو. بابا سے بھی کچھ کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے دین کی بات آئے تو نہ اہل ہے دین کی بات آئے تو نہ اہل ہے کارے دنیا تیرے واسطے سہل ہے اتباع شریعت ہے بارے گراں اتباع شریعت ہے پارے گراں آج کے نوجوان سن لے میری فواہ اور ایک اور بات عام طور پہ کہا جاتا ہے شیطان نے بے دیا یہ وجہ ہے کہ ابلیس مردود بجا ہے یہ وجہ ہے کہ ابلیس مردود ہے وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے اور تیرے پاس تو عقل موجود ہے ہم سوچیں گے ہمیں کدھر جانے میں فائدہ ہے ہمیں دنیا کی ماننے میں فائدہ ہے کہ دنیا والے کہنے داڑھی مت رکھنا یا مستورات سے کہنے پردامت کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فرمایا یہ کرو اب ہم دیکھیں گے ایک ہزار لومڑی ایک طرف ہوں اور ایک شیر بالکل تیار آنکھ میں آنکھ ڈال کے تو لومڑیا کہیں گے ہم ایک ہزار ہیں ہماری طرف ووٹ دینا دیکھو اکثریت ہماری ہے گے شیر کہے گا ہم ایک ڈھار ماریں گے تمہاری جھاڑ نکل جائے گی اگر ترجیح پر مارتے تھے جو ہے وہ لیٹرین کو کہتے ہیں ایک جھاڑ ماریں گے لہذا شیر کی طرف نہیں ہم تو ووٹ کی طرف جب نمایا ہوا سب گئے تارے وہ مجھ کو بھری میں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ماننے میں خیر تو یہ وجہ ہے کہ ابلیس مردود ہے وہ مگر بس بسوں تک ہی محدود ہے اور و نقصان. و نقصان ہم جانتے ہیں کوئی کبھی ایسا کیک نہیں ہوا کہ ایک آدمی جا رہا تھا مسجد کی طرف یا خانخواہ کی طرف اور شیطان آیا اور وہ پکڑ کے دو شیطان آ کے لے گئے اس کو ماحول میں بٹا دیا کہیں کہیں برا پروگرام چل رہا تھا لے گئے پکڑ کے نہیں لیا صرف بس تو بس کے خلاق ہم خود عقل کو استعمال کریں تیرے اندر سے ادراکیاں آج کے نوجوان سن لے میری فوگاں اور سنو نوجوان کہ امت مسلم پر تو بن آئی ہے امت مسلم پر تو بن آئی ہے رضوان امت مسلمہ پر تو بند آئی ہے اور تو گیند بللے کا شہد آئی ہے امت مسلمہ پر تو بند آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے تجھ پہ کیوں اس قدر چھائی ہے امت مسلمہ پر تو بند آئی ہے کم از کم ہاتھ اٹھا کے ہم دعا تو کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بار بالکل بھولے ہوئے ہم آرام سے یہاں ماشاءاللہ اللہ قورمہ بریانی اڑا رہے ہیں ہم دیکھیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے بھائی نہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہ الگ ہو گئے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے کم از کم دعا تو کریں اور جتنے ہو سکتا ہے کم از کم جتنا جتنی تعداد ہے اتنا ہم کریں پھر اللہ تعالیٰ سے روئیں ہم مسلموں پر تو بند آئی ہے اور تو گیند بند لے کا شہ دئی ہے پلاں جو ہے گیند رگڑ رگڑ کے آج بولنگ کرا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے ہمارا نوجوان اسی میں کتنا اسکور ہو گیا نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کیا دل کہاں لگا رہتا ہے کہیں کوئی وکٹ نہ گر گئی ہم نے بھی کھیلی ہے بچپن میں کرکٹ ایسی بات نہیں لیکن الحمدللہ اذان ہوئی اور سب ختم اور مغرب کی نماز صاحب الحمد للہ پوری ٹیم ہم جو کرکٹ کھیلتے تھے پوری ٹیم ملا الیون کے نام سے مشہور تھی پوری ٹیم جو وہ نماز پڑھنے جاتی تھی اور الحمدللہ للہ اس لیے فاتح بھی رہتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والا کے تو امت مسلم پر تو بند آئی ہے اور تو گیند بننے کا پید ہے اب تو آ جانا چاہیے اب تو سعید انور بھی آ گئے اور یوسف یوہانا محمد یوسف ہو گئے اب تو چاہیے کہ کم از کم ہم بھی رجوع کریں کیا چیز ہے جو لوگوں کو لارے واقعی سکون اسی, اسی طرح کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں لرجے محمدیں مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بدلے کا شہد آئی ہے تج پہ کیوں اس قدر بے حصی چھائی ہے کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیرو کمان آج کے نوجوان سن لے میری فوگام اور راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر زیت کا رخ بدلنے کی کوشش تو کر گر رہا ہے سنبھلنے کی کوشش تو کر تیری محنت نہیں جائے گی رائے گاہ آج کے نوجوان سن لے میری فوگاہ اور آخری بندے کے میں بتاؤں تیری خطہ حالی کا حل میں بتاؤں تری حالی خستہ حالی یعنی کہ شکستہ حالی یعنی کہ ٹوٹا پوٹا جو حال ہے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں میں میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل نفس و شیطان کے جال سے اب نکل نفس و شیطان کے جال سے اب نکل چھوڑ کاٹوں کا ماحول گلشن کو چل چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل یہاں گلشن کئی مانوں میں اور کبھی ہمارے حضرت والا کے پاس آگے دیکھیں واقعی کانٹوں کے ماحول سے ایسا محسوس ہوگا یقین آ جائے گا کہ ہم واقعی گلشن میں آ جائیں حضرت سوری ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون اور وہ اللہ اپنے درد کی وہ لذت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ فوج لے کر لشکر کشی کر دیں <تصفح> لیکن یہ چیز لوٹنے سے نہیں بلکہ جوتیاں سیری کرنے سے آتے ہیں کسی کی خدمت میں جانے سے اور جوتیاں سیری کرنے سے آتا میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل نفس شیتان کے جال سے اب نکل چھوڑ کاٹوں کا ماہور گلشن کو چل لطف دونوں جہانوں کا پائے جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فواہ دو تین مزاحیہ کا بات سنا دوں تم آپ لوگ بہت زیادہ نصیحت خالی آپ تھوڑی دیر میں ان ختم بھی کر گے جائیں تو بتا اسلام یہ خطہ میں نے لکھا تھا الحمدللہ روزانہ بندے خطاط آتے ہیں اس میں تو جن دنوں میں ٹماٹر کی قیمت پچھلے دنوں میں ہو گئی تھی اسی روپے سو روپے تو بندے نے لکھا کہ کچھ پیسے جمع کر کے کواٹر خرید لوں کچھ پیسے جمع کر کے خرید لوں کچھ قرض وغیرہ خرید لوں کچھ قرض میں موٹر لوں اتنی سخت کہاں کے ٹماٹر خرید لوں کچھ قرض وغیرہ میں موٹر خرید لیکن اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی بسات ہے اتنی سکھت کہاں کے ٹماٹر خرید لوں اتنی سکت کہاں کے ٹماٹر خرید اور یوں ہی دکھائی ورلڈ میکینک کو کار ہے ورلڈ یوں ہی دکھائی ورلڈ میکینک کو بہت دیکھیے گا ذرا سا بہت کلر یوں ہی دکھائی ورلڈ خراب ہے اور ٹونی بھی ساتھ ساتھ تھا سا وہی بھی سات سات سا وہ بھونکنے لگا. سب نے کہا کہ یہ تو کی جاب ہے. ٹونی بھی جاب ہے دیکھیں یہ بھی تازہ شہر کے بطل یہ سب میں بازار شادیوں کے لیے مخاطب کر رہا ہوں بھى یہ دریافت كرتا ہے عجيب ہال بھى دريا كرتا ہے خدا کیا چیز ہے بھى دریافت کرتا ہے خدا کیا چیز ہے اس معذ اللہ طاقت کا نشہ کیا چیز ہے بدھ بھى يہ دريخت كرتا ہے خدا کیا چیز ہے یعنی وہ حالت آ گئى اس معذ اللہ طاقت کا نشہ کیا چیز ہے اور دوسرے تو ظالم و جادر ہیں دہشت گرد ہے آپ کی یہ بھولی بھالی سی ادا کیا چند ہے دوسرے تو ظالم و جادر ہیں دہشت گرد ہے آپ کی یہ بھولی بھالی سی ادا کیا چیز ہے آپ کی یہ بھولی بھالی سی ادا کیا چینج ہے؟, کی ہے اور ایک ناچی رات سے دریافت کرتا ہے حضور ایک ناچی رات دریافت کرتا ہے حضور آپ جس سے خوب بہاتے ہیں بھلا کیا چیز ہے آپ جس سے بہاتے ہیں بلا کیا چیز ہے اور ہے مفید ہے مفید اس کو دلائل جس میں ہو فهم سلیم ہے مفید اس کو جس میں ہو فہمے سلیم ہٹ درم بن جائے کوئی تو حیا کیا چیز ہے تو بے شرم ہو جا تو جو چاہے کر ہر ایک کے عزت آنے جانے والی چیز ہے بندے کو بندے کو ڈیل ہونا چاہیے ہٹ درم بن جائے کوئی تو حیا کیا چیز ہے اور اپنی صورت دیکھنے کا مشورہ جو ہی دیا اپنی سورت دیکھنے کا مشورہ جو ہی دیا بے روخی سے پوچھتے ہیں آئینہ کیا چیز ہے بے روخی سے پوچھتے ہیں آئینہ کیا چیز ہے اور اہل جنت اس کی جنت میں تمنائیں کریں اہل جنت اس کی جنت میں تمنائیں کریں کوئی کیا جانے شہادت کا مزہ کیا چیز ہے اہل جنت اس کی جنت میں تمنائے کریں کوئی کیا جانے شہادت کا مزہ کیا چیز ہے کوئی کیا جانے اہل جنت اس کی جنت میں تمنائے کریں کوئی کیا جانے شہادت کا مزہ کیا چیز ہے اور آج کی ایک ایک ادا پر سینکڑوں جانے نثار اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ایک اشارے پر آج کی ایک ایک ادا پر سینکڑوں جانے نثار آپ کے رستے میں پھر خوف قضا کیا چیز ہے آپ کے رستے میں پھر خوف قزا کیا چیز ہے اور ایک, ایک محبوب حقیقی کے لیے قربان کب ایک محبوب حقیقی کے لیے قربان کب آشنا کیا چیز ہے نہ آشنا کیا چیز ہے آشنا کیا چیز ہے نہ آشنا کیا چیز ہے اور دیکھیں پردہ شرعی پہ جب تقریر مولانا نے کی پردہ شرعی کے جب تقریر مولانا نے کی ماڈرن لیڈی نے ردا, ردا کہتے ہیں چادر پر دہش شرحی کے تقریر مولانا نے کی ماڈرن لیڈی نے جھٹ پوچھا ردا کیا چیز ہے <coughs> اللہ بادی کہتے ہیں کہ <coughs> منصور سن کر بولی فورن شوق سہے منصور سن کر بولی فورن شوق کتنا پاگل لوگ تھا کتنا احمق لوگ تھا پاگل کو پھانسی دے دیا سن کر بولی فورن شوق میں کتنا احمق لوگ تھا پاگل کو پھانسی دے دیا تو بتا کسی کے جبر نہیں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بہت میں بہت کم دینا لائن مجھے نہیں پتا تھا ماشاءاللہ ماشاء اللہ بابے کہ عید کے بعد میں نے لکھا ہے رمضان شریف میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کیسا ماشاءاللہ مجمع ہوتا ہے اور ہمارے آئند ہمارے بڑے ہم جیسوں کو بھی لوگ پوچھنے لگتے ہیں ہم جیسوں کو بھی پوچھنے لگتے ہیں لوگ اعتقاد میں نہیں آ رہے بیان نہیں کر رہے تو ہمارے ایک مولانا نے اچھی بات کہی جب موت کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس رہ جائیں ایک مولانا سے کہنے لگے آج رات آپ ہمارے پاس رہیں بیان کریں تو کہیں عید کے بعد کوئی یاد رکھیے گا میں آؤں گا عید <laughs> کے بعد کوئی یاد رکھیے گا میں آؤں گا سب سمجھ گئے کہ مولانا کیا کہنا تو بندے نے کا اظہار کیا بھی چکی ہے کہ جب گئی مسجد و ممبر پہ نظر عید کے بعد جب گئی مسجد و ممبر پہ نظر عید کے بعد ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد ایسے مجروح یعنی زخمی ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد جس کا اظہار قلم سے میں نہیں کر سکتا جس کا اظہار قلم سے میں نہیں کر سکتا ہے قلم گویا کہ امید کا کر عید کے بعد امید کا سر قلم ہو گیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں کتنے نمازی بڑھ جائیں گے میں اتنا ماشاءاللہ اضافہ ہو جاتا ہے اور دن ہوا کہ ماشاءاللہ ایک ایک صاحب دوسرے کہنے لگے میں نے خود سنا عجیب بات تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع بھی کسی اور مسجد میں تھا کہنے لگے بھائی جو بخشے بخشائے تھے وہ تو چلے گئے اب ہم ہی گنا گا رہے کتنے بخشے بخشائے گھروں کے لوٹ تو جو بخشے بخشائے بولنے چلے گئے اب ہم ہی چند گناہگار مسجد میں رہے کتنی زندہ بات کے بارے ہے قلم گویا کہ امید کا سر عید کے بعد اور درو دیوار مساجد نے کیا ہم سے کلام در درو دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد ہم نے بتلایا کہ شیطان ہوا ہے آزاد ہم نے بتایا کہ شیطان ہوا ہے آزاد اس نے پھر شہر میں پھیلایا ہے شر عید کے بعد اس نے پھر شہر میں شرط کے بعد اور جس قدر خوف کا غالب ہمیں رمضانوں میں جس قدر خوف غالب ہمیں رمضانوں میں اس سے بڑھ کر بھی ہوئے ہم تو نڈر عید کے بعد اور کولو کے بیل کی مانند ہے اپنی بھی مثال کولو کے بیل کی مانند ہے اپنی بھی مثال ہے جہاں پہنچے وہی کر کے سفر عید کے بعد جہاں پہنچے وہی کر کے سفر عید کے بعد اور جو رمضان میں کمایا تھا گوایا آخر جو رمضان میں کمایا تھا گوایا آخر آئے چھوڑی ہی نہیں کوئی کسر عید کے بعد اور موتقف اور تحری خانہ ہی نہیں مشقت کیسی شہری کھانا ہی نہیں جب شہری کھانا ہی نہیں پھر, پھر مشقت کیسی کوئی کیوں جاگے بھلا وقت شہر عید کے بعد کوئی کیوں جاگے بھلا وقت شہر عید کے بعد اور موتقف تھے جو مساجد کے سکون ستونوں کی طرح موتقف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد میں نے تو کئی جگہ بیان کیا کہ باز ایسے گڑ ہیں ایسے روتے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے الحمد للہ باتیں ویسا رونا نہیں آتا صاحب کے روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چٹنی میں تو ہمیں رونا آتا ہے ان کے رونے لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں پھر ہمیں رونا آتا ہے عید کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں اور چہرے سے تن کا سفایا اور تمام چیزیں وہی جو بھائی رفتار جو بے دنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے پھر ہم روتے تو وہاں تو ہم بہت موتف ہو گئے تھے موتقف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد اور وہ جو سر ڈھونڈتے تھے رمضان کی تقریروں پر وہ جو سر ڈھونڈتے تھے رمضان کی تقریروں پر کچھ نہ تھا ان پہ نصیحت کا اثر عید کے بعد کچھ نہ تھا ان پہ نصیحت کا اثر عید کے بعد بہت مختصر ایک خاصی اسلام لے کے ہم ایک مان تپاسمان تپاس جج کر یہ دیکھیں کہ ایمان کی ہلاوت کا مزہ ایمان کی ہلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے ایما کی ہلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے, لیتے؟ فرمایا کہ آدمی نگاہوں کی حفاظت کرے علی شریف میں کا یہ مقوم ہے منترا کہا مقابتی جو میرے خوف میرے خوف سے کسی دوست کے ڈر سے ابا کے ڈر سے استاد کے ڈر اس امام صاحب کے ڈر سے نہیں بلکہ طرح کہا مخافتی جو میرے خوف سے اس کو ترک کر دے نگاہ کی لذب کو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں یعنی ایمانی مٹھاس فوراً اس کے دل میں کھول دی جاتی تو ایمان کی حلاوت کا مزاق کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو چکا کیوں نہیں لیتے اور لو اپنے چراغوں کی بڑھاؤ گے کہاں تک لو اپنے چراغوں کی بڑھاؤ گے کہاں تک خورشید سے ہی آنکھ ملا کیوں نہیں لیتے خرشید سے ہی آنکھ ملا کیوں نہیں لیتے اور کوے تو نہیں ہو کہ وہ مرحوب کوے تو نہیں ہو پس ادھر ادھر گندگی کی جگہ پہ اچھی جگہ میں کہتے دل نہیں لگتا جی دہشت کی ہوتی ہے میں نے کہا اچھی جگہ پہ دہشت ہوتی ہے اور بری جگہوں پہ شہرت ہوتی ہے یہ کیا بات اچھی جگہ پہ وحشت ہونا یہ اپنے دل کی خرابی کی علامت فرمایا کہ جب شیخ کی مدلس میں ہوتے ہیں آگے بند کر رہتے اور جہاں آ کے بند کرنا چاہیے لالی میں اور پلا فلا, فلا جگہ وہاں آ کے کھول لیتے کوے تو نہیں ہو کہ وہ مرغوب گلا گت تم ہنس ہو مودی کی غذا کیوں نہیں لیتے کوے تو نہیں ہو کہ وہ مرغوب گلا تم ہنس ہو مودی کی غذا کیوں نہیں لیتے مسلمان کی غذا تو یہ ہے مذہب کی نماز سے اللہ تعالیٰ دن کا آغاز کرے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے تھوڑا ذکر اللہ کا اہتمام کرے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے پھر دیکھے دن کیسا گزرتا ہے آج کہتے پتا نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیے چہرہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اپنا عمل کو قرار کس کا چہرہ دیکھئے کوے کو تو تو کہ ہو مرغوب غلافت سب تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے اور کرتے ہو مہاسی کے مرض کو نظر انداز کرتے ہو معاصی کہتے ہیں گنا سے کرتے ہو معاشی کے مرض کو نظر انداز روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے اے احواجہ درد نے سبگرنا طبیب ہنس اصل میں ہم سمجھتے نہیں کہ ہم بیمار ہیں سمجھتے بس ٹھیک ہے اور بہت لوگ تو ہم سے زیادہ گنا ہیں ہم ان سے بہتر ہیں تو یہ سمجھ کے ہم چلیں اور لوگ لیکن اگر ہم سے زیادہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ ہم سے زیادہ کما رہے کرتے ہو ماسی کے مرد ایک اور اس میں بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے درجے کے ولی اللہ تو جیسے ابھی بغدادی مقامی اور حضرت بدلی جیسے لوگ تو ابینی اب ہم کیا جس دور کے اللہ والوں کے پاس جائیں ایسے فرمائے جب بیمار ہوتے تو یہ سوچ ہو کہ حکیم اجمل خان تو اب موجود نہیں ہے پرانے پرانے حکیم تو اب ہے نہیں لہٰذا ابھی ڈاکٹروں سے کون علاج کرائے دس دس ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. پھر بھی علاج بھی صحیح نہیں ہوتی علاج بھی صحیح نہیں ہوتا لیکن کیونکہ جان پیاری ہے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایمان بھی پیارا ہوتا تو ہر زمانے میں اللہ والے موجود ہوتے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کو جنگل میں ایسا سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کو جنگل رہو اب تو اللہ والے شہر میں نہیں کہتے نہیں ہم نے ڈھونڈا ہماری آنکھیں ہیں شاہین کی طرح آنکھیں ہوں تو پھر نظر آئے بندے نے کہا کہ اس پہ شاہین کیوں نہ ناز کرے اس پہ شاہین کیوں نہ ناز کرے کرگسوں کو جو شاہ آباز کرے اس پہ شاہین کیوں نہ ناز کرے اپنے شیخ کے لیے میں نے کہا کرگسوں کو جو مردا کھاتے تھے وہ اب اڑنے لگے اونچی پرواز کرنے کو جو کرتے ہو محاسی کے مرض کو نظر انداز روحانی کمیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے اور ہر بے قسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد ہر بے قسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد اک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے ہر بے قسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں اک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے اور ہے داغ جو ایک اور شیر اس میں ہے کہ کیوں مستر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست مسٹر اور ملا دونوں کے ماں ما بہن ہیں درمیان کیوں مستر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست داڑھی کو تم ایک مشت بڑھا کیوں نہیں لیتے کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست داڑھی کو تم ایک مشت بڑھا کیوں نہیں لیتے اور ہیں داغ جو اس کی اثر یہاں کہتے ہیں گناہ داغ جو اسیا کے اثر دامن دل پر اشکوں کے سمندر میں نہیں ہیں داغ جو اسیا کے اثر دامن دل پر اشکوں کے سمندر میں نہات اور سات سمندر سے آدمی نہا لے یہ داغ نہیں دھلتے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اشک باری کر لے اب کوئی ہی نہیں آتا ابکو فلم تب کو کو رو رونا نہ آئے تو رونے والو جیسی شکل بنا لو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی رحم آ جائے اور یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اللہ غالب جب بوتلیں چلا رہا تھا جب شرم نہیں آئی غالب کو اب جب کعبے کو چلا ہے تب شرم آئی یہ شیتان کا دھوکہ نہیں تو اچھا ہے تو اور کیا بڑے بزرگ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا میں اسی ایک ہی منہ ہے ایک ہی مولا ہے کہاں سے منہ لائے دوسرا آدمی ایک اللہ ہے وہ ناراض ہو گیا تو کس کو منائے گا میں اسی منہ سے کادے جاؤں گا شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا ان کو رو رو کہ میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا ان کو رو رو کے اس کے علاوہ کوئی دروازہ بھی تو نہیں ان کو رو رو کہ میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا دادا جس نے آج سے ارادہ کر لیا کہ میں کل سے اللہ تعالیٰ کی ناکمانی نہیں کروں گا ایک بھی سنت کے خلاف عمل نہیں کروں گا آج سے اس کی ولاحت شروع ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست حضرت فرمایا لات تاج پڑے کوئی لیکن ایک گناہ کبیرا بھی اگر چل رہا ہے بد نگاہی کا ہے گاڑی کا ہے پہنچے سے نیچے لٹکانے کا ہے بلی نہیں بن سکتا کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا المتقون میرا کوئی دوست نہیں ہے اولیا ہوں حضرت حجی فرمایا میرا کوئی دوست نہیں ہے اب کون دوست ہے اللہ المتقون لیکن جو تقوی سے رہتا جو تخوا کا اہتمام کرتے ہیں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں جو مرد شریعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہیں داغ جو اسیاں کے اثر دامنے دل پر اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے ہمارے حضرت والا کا محسوس ہے کہ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی یہ مانا اچانک نظر ہے محاف اچانک میں چینک کی چینک نہ پی جناب یہ اللہ نظر رکھتے ہیں جانتے ہیں کتنی بیماریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جانتا ہے یا عالم خاص خود اللہ تعالیٰ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راو جانتا ہے سب کو تو ہے یہ سوچنا کہتے ہم نے ایک ہی نظر ڈالی دوسری ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں یہ مذاق اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ سے نیچے کرنے اور المؤمنات بھی فرمایا ہماری عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے لیے تو نہیں فرمایا وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت چاہیے کہ ایسی مجالس میں خود بھی آنا جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جانا اے اللہ کی صوبت سے ہم سمجھتے ہیں پتہ کتنی مشکل ہو جائے گی انسان جا کے دیکھے حرض نے فرمایا گنا چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں اور چھوڑ کے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کوئی آدمی پاگل دیوانہ جو کوئی عقل مند ہو تو وہ جیب میں کنکڑ پتھر رکھے گا ہمارے ہم سمجھتے ہیں دنیا ہمارے پاس بہت ہے بہت خوش قسمت کرنا ہے کہ جس کے جیب میں کنکڑ پتھر ہو کوئی امیر آدمی عقل مند آدمی مل جائے کنکڑ پتھر نکالے اور ایک کروڑ روپے کا موتی رکھ تو وہ روئے گا عقل مند نہیں کہ یہ میرا جے, میری جے اس نے سب کچھ نکال دیا لیکن جو اقل مند ہوگا وہ رش کرے گا قیمتی موتی فرما دیا تو جس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا موتی مل جائے پھر وہ دنیا اور خاطر میں نہیں فرمایا فرمائے اللہ والے جا رہے تھے کسی نے ہمارے جیسا نے پوچھ لیا شاہ صاحب آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس سونا کتنا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب تو ہم را وہی ہوتا ہے سونا بہت بہت مالدار ہو اور میں سنو بخانا زر نمی دارم فقیرم بخانا زر نمی دارم فقیرم میرے گھر میں میں سونا نہیں رکھتا ہوں بلے دارم خدائے ضرور امیرم لیکن میرے دل میں ذر یعنی خدا سونے کا پیدا کرنے والا موجود میرے پاس سونا نہیں ہے لیکن سونا کا سونے کا پیدا کرنے والا میرے دل میں موجود ہے پھر ہے کوئی مجھ سے زیادہ امیر میں بات ختم کرتی ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا مزاج کرتے ہیں کیسا ہے بچے یہ مختصر سے چند شاہ بہت آسان ہے کہ جو خود کو محبت میں آپ حضرات نہ تکے لیکن وہ خود کے کہ زمانہ بڑے غور پہ کن رہا تھا ہم ہی تھک گئے رات نہ کہتے لوگ کہتے سنتے نہیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت طریقے سے بیان کرو اہل اللہ کے درد کے ساتھ بیان کرو پھر دیکھو لوگ سنتے رہیں گے اور کہنے والا تھک جائے گا زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمیں تھک گئے کہتے گئے ہمیں سو گئے نہیں شاعر کو کہتا تھا ہمیں سو گئے نہیں ہمیں تھک گئے سونا کیسے جو خود کو محبت میں اللہ تعالی کی محبت میں جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا شاخ یہ کہتے ہیں محبوب کو پا لے گا جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا دیوانہ بنانا کیا ہوتا ہے کہیں گے کیا تو آپ جنگل کو نکال رہے نہیں دیوانہ یہ کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے جب داعی رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کو بڑھنے دے کاٹے کوئی کچھ بھی کہتا رہے وہی لوگ جو آج تنقید کر رہے کل دعا کی درخواست کریں جناب ایسا واقعہ ایسے ہی کہہ رہے ہوا میں نہیں اڑا رہے حضرت نے فرمایا کہ وہ نوجوان آیا تھا میرے پاس کہنے لگا میرا افطر مجھے تنگ کر رہا ہے کیا تم نے بنا کے سامنے کہا تم ڈٹے رہو یہی تم سے دعا کی درخواست کرے پھر چند تھوڑے دن گزرے وہ ثابت ختم رہا لہٰذا اس کے دل میں ثابت ختم رہتا ہے تو پھر دوسرے کے دل میں عقیدت بنتی ہے ورنہ لوگ خوب بجا کے دیکھتے ہیں جب الیکشن میں الیکشن میں گندے انڈے پھینکے جاتے ہیں ٹماٹر پھینکے جاتے ہیں تو کیا وہ آدمی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جو صحیح سیاست دان ہوتا وہ جانتا ہے کہ میں جب جیتوں گا یہی لوگ ہاتھ جوڑ کے آئیں گے میرے پاس بس تھوڑے دن الیکشن لڑنا ہے یہ نقص و بھی صحیح ہو جائیں گے اور پھر انسان بھی سارے منتقل جائیں گے شب تو نے فرمایا کہ وہ نوجوان پھر آیا دوبارہ اور کہا کہ مسکراتا ہوا ہنستا ہوا آیا اور کہا کہ کہا کہ اگر اس دفتر نے مجھے آج چھٹی دی ہے دل میں کہ رات کو جا کے میرے بچے کے لیے دعا کرنا میرا بچہ بیمار ہے میرا بچہ بہت, بہت بیمار ہے جا کے رات میں دعا کرنا میرے بچے کے لیے تو مجھے نیک آدمی لگتے تو تھوڑے دن کا موجا ہے تو دیوانہ بنانا یہ ہے کہ ہم یہ پیچھے مر کے نہ دیکھے شعر کہی جہاں میں تیرا فسانا کیا جہاں تیرا فسانا کیا کہتی ہے تجھے خلق خلق خدا غائبانا کیا بانا کیا کہے گی جو بھی کہتی ہے وہ قلب میں پالے گا ایما کی حلاوت کو وہ قلب میں پالے گا دنیا کے حسینوں سے نظریں جو بچا لے گا دنیا کے حسینوں سے نظریں جو بچا لے گا اور شیطان سے لڑائی میں دیکھیے گا اس میں بہت ارے تو کا محفوظ ہے اور بالکل یعنی کہ یہ سر محفوظ ہے شیتا سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا شیتا سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں یعنی ایسی لڑائی ہو کہ بالکل دنیا کے معاملے میں دشمن کو چاہتے ہیں زیر کر دیں اور یہاں پہ تکلیف کس کو ہوتی ہے تکلیف اصل میں روح کو ہوگی بعد میں ابھی نفس و شیطان کو ہم مزہ دے رہے ہیں بعد میں یہی لوگ ہمیں لے کے جائیں گے اور پھر یہ جس جدھر کو یہ جائیں گے ادھر کو ماننے والے بھی جائیں گے لہذا نفس و شیطان سے اچھی طرح جو کشتی لڑے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کو پکڑ کے پکڑ مطلب یہ نفسانی خواہشات کا خون کیا جائے شیطان سے لڑائی میں اور نفس کشتی میں جان نس کا مطلب اور جان کو خود سے قتل کر دو یہ نہیں بلکہ نفس جو تقاضا کرے برے تقاضوں کا خون کر دیا دو نفس شیطان سے لڑائی میں اور نفس کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا اور چھوڑے گا جو بد نظری ارے تو اعلیٰ محسوس دیکھیے گا چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں جو بھینس اٹھا لے گا اس اتنی طاقتوں کو اٹھا اٹھا لے لے بکری بھی اٹھا لے گا آسانی کے ساتھ زیادہ جو بڑے گناہوں سے بچ جائے گا اور جدھر دل کا زیادہ میلان ہوتا ہے پھر انشاءاللہ آسانی سے اور تمام گناہ چھوڑ دیں چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا جو بھینس اٹھا گا بکری بھی اٹھا لے گا اور تفلے رہے مولا تو چلنے کی تو کوشش کر کہتے ہیں بچے کو تفلے رہے مولا اللہ تعالیٰ کے راستے کا بچہ یعنی <تصح> <تصح> نے نیا نیا چلنا شروع کیا تفلے رہے مولا تو چلنے کی تو کوشش کر گرنے جو لگے گا تو وہ بڑھ کے اٹھا لے گا گرنے جو لگے گا تو وہ بڑھ کے اٹھا لے گا ماں باپ بچے کو گرنے نہیں دیتے ہم سب اس ٹائم پتا نہیں کیسے ہم چل پائیں گے چل کے دیکھیں تو صحیح شیخ پینے کا ارادہ تو کرے کو منگا لی جائے شیخ پینے کا ارادہ تو کرے سے منگا لی جائے. اور اگر اللہ علیہ وسلم سے ہم نے طے کی کس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھے, اٹھے اٹھ کر چلے ٹھیک ہے کبھی گر گئے یہ تھوڑی کہ معصوم ہو جائے نبی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کبھی ہوگی خطا فروز ہو گیا اللہ تعالیٰ مالی مالی مالی. تو افلے رہے مولا کن چلنے کی تو کوشش کر گرنے جو لگے گا تو وہ بڑھ کے اٹھا لے گا اور نظریں جو اٹھائے گا تڑ پائے گا وہ دن کو نظریں جو اٹھائے گا تڑ پائے گا وہ دن کو نظریں جو جھکا لے گا وہ دن کا مزہ لے گا نظریں جو جھکا لے گا وہ دن کا مزہ لے گا لیکن ایک ہفتے تک پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دل میں کیسی حالوتیں ایمانی اللہ تعالیٰ بول دیتے سلیم سلیم والا رسو کریم اما بادی نو حضرات آپ نے اثر صاحب کا کلام سنا اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ کے قلب پر اثر انداز ہوا ہوگا انشاءاللہ اللہ اور ان کے کلام کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت سے لوگ گنا چھوڑنے کا ارادہ کریں گے اصل میں یہ صرف کلام ہی نہیں تھا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ عام شاعری نہیں ہے بلکہ اصلاحی شاعری تو آپ نے نظم بھی سن لی نثر بھی سن لی بیان بھی ہو گیا اور نظم بھی ہو گئی اس لیے اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے البتہ بس اتنی برداشت کروں گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کی کسی ایک نعمت کا بھی پورے طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سانس انسان اندر لے جاتا ہے ایک سانس باہر نکالتا ہے ہر سانس پر شکر واجب ہے جو سانس اندر جا رہا ہے اگر وہ واپس باہر نہ آئے تو بھی موت واقع ہو جائے گی اور جو سانس باہر نکل گیا اندر نہ جائے تو بھی موت واقع ہو جائے گی اس لیے جو سانس اندر چلا گیا اس پر بھی شکر واجب ہے اور جو سانس باہر آ گیا اس پر بھی شکر واجب ہے تو ساری زندگی ہم صرف اس سانس کے آنے اور جانے کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا تو باقی نعمتیں تو بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اور نعمتیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو عطا فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ انسان ان پر شکر ادا کرتا ہے لیکن اگر شکر نہیں کرتا نہ کرتا ہے اللہ رب العزت پھر نعمتیں چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فائدہ یہی ہے لفر تم ان نازابی لدید اگر تم شکر کرو گے میں اور بڑھاؤں گا تمہارے تمہاری نعمتوں کو اور تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا لیکن اگر تم نے نہ کی تو میرا عذاب بہت شدید اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ مَا يفعل اللہ, اللہ تمہیں عذاب کہا تم تم کرو وہ آمن تم اور اللہ پر ایمان لاؤ اللہ تم عذاب دے کے کیا کرے گا اس نے اپنے بندوں کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ انہیں عذاب دے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے حضرت ڈاکٹر اللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات امدہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بات مختصر سی ہے چھوٹا سا چٹکلا ہے لیکن اس کو گرہ سے باندھ لو چلتے پھرتے الحمدللہ للہ و شکر کہنے کی عادت ڈال لو اور فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جتنی بھی دنیا ہے وہ سب دین بن جائے گی اگر صرف ایک زاویہ نگاہ بدل لیں گے زاویہ نگاہ بدل لینے سے ساری دنیا دین بن جاتی آدمی نے کھانا تو کھانا ہی لیکن کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لے ہاتھ دھونے بعض اوقات لوگ اس لیے ہاتھ دھوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں لیکن آدمی اس لیے سے دھوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کلی بھی کرو تاکہ منہ کی نجاست اور گندگی بھی صاف ہو جائے اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ اس کو تولیہ اولی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سائنس تو آج کہہ رہی ہے کہ دس نے ایک تولیے سے ہاتھ پوچھے ہوں گے اس میں کچھ جراثیم لگ سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سال پہلے فرمایا کہ ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں صرف زاویہ نگاہ بدل لیجئے کھانا کھانے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے الحمد للہ شکر اللہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے میں بات اگر کروں گا تو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں کرنا نہیں چاہتا اور بس مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے حضرت داود علیہ صلی اللہ رب العزت نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ فرما فرمایا کہ تم نے جو یہ بات کہی کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا بس یہی شکر ادا کرنا ہے آدمی اپنی آجری کا اقرار کر لے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم تیرے حق کی عبادت ادا نہیں کر سکتے لیکن آدمی کچھ نیچے تو لگے اکڑے تو نہیں ڈھٹائی تو اختیار نہ کرے آج ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر گنا کو ڈھٹائی کے ساتھ بغیرتی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ کھلم کھلا اس کو اختیار کرتے ہیں اگر چھپ کر کوئی گنا کر لے تو چلو کسی نہ کسی درجے میں یہ تو ہے کہ اس نے کچھ ہایا شرم اختیار کی لیکن آج جس جٹائی کے ساتھ کھلم کھلا سارے گنا ہو رہے ہیں اور اس پر ہم نے شرمندگی بھی نہیں ہے فخر ہے اللہ یہ ایسے ہی گنا ہے جن پر عزاب آیا کرتے ہیں اس لیے کم از کم ایسے سارے گنا جو کھلم کھلنا ہم کرتے ان سے تو توبہ کر لینی چاہیے اللہ رب العزاد اپنے فضل و کرم شاہ میں اس کی توفی قدا فرمان تو بہرحال یہ ایک چیز ہے آدمی اپنی گاڑی دیکھتا ہے اچھی جگی اتمنان سے بیٹھ گئے الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے پہنچ کر کہ دو الحمد للہ اور جہاں پر پہنچنا تھا وہاں کوئی خرابی نہیں معاملہ سارے ٹھیک ہے الحمد للہ ہی بکر اللہ شام کو گھر واپس آنا ہے بس میں جگہ اطمینان کی مل گئی الحمدللہ راستہ آسانی اور بخیر و خوبی سے طے ہو گیا الحمد للہ ہی و کچھ بھی نہیں لگتا اس میں گھر پہ, پہ پہنچے بچے بخیر واقیت ہیں الحمدللہ جی چاہا کے بچے کو گود میں اٹھا لیں تو گود میں اٹھا لے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت سے اٹھائیں ایک یہ ہے کہ ایک لمحے کو روکیے اور رکنے کے بعد سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اس لیے میں بھی پیار کروں گا اب گود میں اٹھائیں گے اجر و سب اس سے پہلے اٹھاتے تو اپنی طبیعت تھی صرف لیکن اب زاویہ نگاہ تبدیل کیا الحمد للہ اللہ بس تو دنیا ہماری دین بندی چلی جائے بیوی ہے اس سے محبت کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ دل کا تقاضا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی بنائی اور مجھے اس کا ساتھی بنایا ہے. یہ میری ساتھی اس سے میں محبت سے بات کروں گا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے بات کرے کہ میرے سر کا تاج ہے بس یہ سب سوچ کر جب بات چیت ہوگی تو اس کے بعد پھر سمجھ لیجئے کہ ان سب پر بھی عجر و ثواب ملے گا ابھی اظہر صاحب جو نظر کی خرابی کا ذکر کر رہے تھے ہم سبھی الحمد ان چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ چیز کا استعمال اگر درست ہو کل میں نے بیان میں یہ بات ارض کی کہ چیز کا اگر استعمال درست ہے تو عجر و ثواب حاصل ہوگا اور استعمال غلط ہے تو عجر و ثواب نہیں یہی نگاہ اگر ہم کسی غیر عورت پر ڈالیں گے کیا فرمائے اول منظور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھنے والے پر بھی اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی اور اگر یہی نظر میاں اپنی بیوی بی پر بیوی بی اپنے شوہر پر ڈالے اللہ تعالی دونوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں حدیث متا ہے کہ اللہ تعالی کو تین موقع ایسے ہیں جس پہ ہنسی آتی ہے ہنسی سے مراد ہنسنا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے تو فرما اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ شوہر بیوی بی کو یا بیوی بی شوہر کو رات کو کسی پہر اٹھائے اور شوہر یا بیوی بی دونوں میں سے کوئی ایک ہڑبڑا کر کیا ہو گیا نہ اٹھے تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا ڈال دے تو وہ کہے کہ ارے اللہ کے بندی یا وہ کہے کہ اے اللہ کے بندے اٹھ دو رکاج نماز پڑھ لے تو اپنے سر اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر سخت سردیوں میں اگر وہ وضو کر کے اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا دو رقع پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ بندی جو گرم بستروں میں لیٹے ہوئے تھے سخت سردی کے اندر انہوں نے اس کو صرف میری خاطر چھوڑ دیا تو اس میرے عزیز بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کرانے کی ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں آج خرابیاں بہت آ گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو حضرات ہیں بزرگ ہیں وہ کبھی اس تعلیم نہیں دیتے کہ تشدد اختیار کرو زبردستی کرو لیکن دین کی بات مؤثر طریقے پر ایسے طریقے پر جس سے اثر انداز ہو کسی کو مشترک کرنا مقصد نہیں بلکہ چیزوں کی خرابیاں سامنے لا کر اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ اچھائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رسول کا حکم ماننے میں ہماری خیر تو بس اس طریقے سے اگر انشاءاللہ کریں گے تو گھر والوں بھی کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی بزرگا نے دین کی کتابیں گھر میں چھوٹ چھوٹی چھوٹی سی رکھے اور ان کو اگر روزانہ ایک ہاتھ جو ہے صفا پڑھنے کا معمول بنا لیں روزانہ کا بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ شاء یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہیں جن کی جن سے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی آخر میں میں بھائی ناصر ہمارے جن کی دعوت ہم یہاں پر آئے اللہ تعالیٰ ان کو اس گھر میں رہنا بسنا نصیب کرے سچی بات یہ ہے کہ بس یہ گھر یہ بنگلے یہ کوٹیاں ہمیں غفلت میں نہ ڈالیں جیسے کہ ابھی بھائی سر نے بتایا نا کہ یہ سرائے خانے ہیں مسافر خانے ہیں کن دنیا کان نہ کا غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے مسافر کہیں بھی رہ کر اپنے بنگلے کوٹیاں نہیں بناتا بلکہ اس کو جہاں جیسی جگہ مل گئی بس اپنی رات گزاری آگے چلا یہاں دنیا میں بھی ہم تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ وقت کتنا ہے اللہ کے علم میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا بکول ہمارے حضرت والا کا کہ زندگی کا ویزا نا قابل توسیع اس میں توسیع بھی ممکن نہیں ہے جو ہمیں دے دیا ہے اور نامعلوم میاد ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے گا تو اسی بھی ممکن نہیں ہے کب ختم ہو جائے گا اس کا بھی نہیں پتا ہمارے ایک دوست تھے شانتی نگر میں رہا کرتے تھے ڈالمیا میں عالم دینا رحمت اللہ علیہ کے مجاز بھی تھے خلیفہ بھی تھے اور اپنے گھر میں چھوٹا سا مدرسہ بھی بناد کا کھولا ہوا تھا جس میں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی تھی ماشاء تو چھوٹے سے مکان میں چھوٹی سی جگہ پہ غربت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تقریبا پندرہ بیس سال سے تو میں انہیں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں ہم بھی آتے تھے ففٹی پر بےچارے ابھی رمضان سے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فریکچر ہو گیا جس کی وجہ سے پلاسٹر چڑھا تو بالکل جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گیا بےچارے چل پھر نہیں سکتے تھے کم از کم ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے کل ان کا جمعرات کا جو ہے ڈاکٹر نے بلایا تھا کہ پلاسٹر ہم آپ کو کاٹ دیں گے آ انہوں نے ایمبولینس منگائی ٹھیک ٹھاک بالکل کوئی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے ٹانگ میں جو ہے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے ٹانگ پر اور اس کو کھلوانے کے لیے جانا ہے تو ایمبولینس منگوائی ایمبولینس بھی آ گئی گھر میں ڈرائیور کو بلا لیا اور گھبرا کچھ کھانے پینے کو لاؤ اس کے لیے اس کے بعد پھر کہنے لگے کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر بھی آ ڈاکٹر نے بھی چیک کیا اور کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں بس تھکاوٹ کی بات ہے تو ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے اچانک پیچھے کو گر بھی گئے پر لیکن بہرحال اس کے بعد ہمت کر کے اٹھے جا کے ایمبولینس میں بیٹھے ان کو بٹھایا گیا اور بیٹھنے کے بعد بس تھوڑا سا پیچھے کو ہوئے اور ختم ہوا ایک لمحہ لگتا ہے جانے میں ادھر سے ادھر آدمی یو کہہ لیجئے کہ پانچ سو میل یا پانچ سو برس حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک تیز رفتار سواری پر اگر کوئی آدمی سفر کرے تو پانچ سو برس کا راستہ ہے اب تیز رفتار تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے خیال و خواب میں بھی نہ ہو اس سے براد یقیناً گاڑیاں اور کاریں تو نہیں تو اس کے باوجود پانچ سو برس میں بھی راستہ کس کی عمر اتنی ہے کہ وہاں پہنچ سکے لیکن آدمی جو ہے وہ ساتوں آسمان طے کر لیتا ہے آنے واحد میں تو ایک لمحے میں چلے گئے ادھر سے ادھر تو سچی بات یہ ہے پرسوں سے طبیعت پر بڑا ہی اثر ہے اس کا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جانے کو ہمارا دل چاہتا نہیں پھر بادشاہ نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگ مرنے سے کیوں گھبراتے مرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا ہوں لوگوں کا کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا دل یہاں آباد ہو گیا ہم نے اپنا دل اس دنیا میں لگا لیا اور آخرت اپنی ویران کر لی برباد کر لی تو آبادی سے ویرانے میں جاتے میں ڈر لگتا ہے لیکن جن لوگوں نے دنیا تو بے شک برباد کر لی لیکن اپنی آخرت آباد کر لی ہے وہ اس ویرانے سے آبادی کی طرف جاتے ہیں خوشی خوشی بزرگ تھے ان کے پاس ان سے کسی نے کہا کہ میاں مرنے کی تیاری ہے کہا کہ الحمدللہ للہ تیس سال سے تیار ہوں موت کا فرشتہ جب جی چاہے آ جائے جان قبض کر لے اس لیے کہ نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا سارے معاملہ سمیٹ کر بیٹھا ہوا ہوں اب جب جی جائے آ جائے یہ وہی بات کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق گزاری ہو بہرحال ہم سبھی ہی گناگار ہیں کوئی نہ کوئی گنا جان بوجھ کر انجانے میں شعوری طور پر غیر شعوری طور پر ہم سے سرزر ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم بڑے کریم مالک کے بندے ہیں میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے اللہ تعالی سے قطرہ مانگیے اللہ تعالی دریا دے دیتے ہیں آپ تو ایک موتی مانگتے ہیں در لیکن اللہ دریا تھا فرما دیتے ہیں تو وہ تو ایسے کریم ہیں اور کریم کہتے بھی اس ذات کو جو نالائقوں پر کرم فرماتا ہے ہم جیسا نالائق کون ہو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نالائقوں کو لائق بنا دیجیے ہم بیکاروں کو کسی کام کا کر دیجیے بس آپ دعا کر لیجئے میرے خیال اتنی بات کافی اللہ تعالی عمل کے توفیق یہ دعوت تو اس لیے تھی کہ ناصر صاحب اوپر کی منزل میں شفٹ ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کے درجات کو بڑھا دیا نیچے سے اوپر آ گئے تو جس طریقے سے گریڈ بڑھ جاتا ہے ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا دنیاوی اعتبار سے بھی اور ماشاء اللہ دین کے اعتبار سے بھی کوشش تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرما اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے لیکن بہرحال ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ گھر یہ گھروں دے یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں اور بقول ہمارے حضرت والا کا کہ جس آدمی نے اپنی جوانی اللہ پر قربان کر دی تو وہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتا ہے حضرت کا خاص جملہ ہے کہ جو سیونٹین میں سیونٹین میں یعنی جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ پر اپنی جوانی کو قربان کرے گا تو جب سیونٹی کا ہوگا تب بھی جوان ہوگا ان شاء اللہ کیونکہ جس پر جوانی قربان کر رہا ہے جو چیز جب دے دی جاتی ہے اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ جب جوانی کوئی کسی اللہ کو دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوان بڑھاپے میں بھی رکھیں اور اسی طرح فرمایا کہ ٹیم میں رہے گا تو اے میں جوان رہے گا اور ورنہ ٹیم بچ جائے گا بس <laughs> <laughs> اگر یہ سب کچھ بھی نہیں کیا تو پھر ٹیم بچ سکتا ہے اس لیے بھائی بس آخری بات یہ کہہ کے ختم کر دوں کہ اتفاق سے ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں ضرور کہوں گا ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں آپ جانتے ہیں جنگل میں کہیں جا رہے تھے پیاس لگی بہت زیادہ بھاگ دور کی انہوں نے شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے تو ایک جھونپڑی نظر آئی اور جا کر ان سے کہا کہ پانی پلا دو تو اس نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ ہے بہرحال پانی لا پیش کیا جب وہ پینے لگا تو کہا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد پانی پیجیے بعد یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیاس جو آپ کو لگی ہوئی ہے تو آپ اس پیاس کے آلم میں اگر آپ کو پانی نہ ملے تو کیا خرچ کر سکتے ہیں کہا کیا خرچ کر سکتا ہوں یا پیاس تو بہت اہم چیز ہے اور پانی نہ ملے تو انسان ہے اس لیے میں اس کی خاطر آدھی سلطنت دے سکتا ہوں فرمایا کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجئے اگر آپ یہ پانی پی لیں پینے کے بعد یہ پانی باہر نہ نکلے اس کے کی لیے کیا خرچ کر سکتے ہیں یعنی پیشاب بند ہو جائے تو کہا کہ بھیا یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے پانی پی لوں اور پینے کے بعد اگر پیشاب بند ہو جائے تو پھر اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہا کہ آپ کیا خرچ کر سکتے ہیں کہا کہ باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا فرما کہ آپ پی لیجئے اس سے یہ معلوم ہوا جب پانی پی چکا تو کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی ایک گلاس یہ جو آپ کی سلطنت ہے اس کی قیمت صرف ایک گلاس ہے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گلاس ہم پیتے ہیں کتنے گلاس پیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ایک گلاس پانی جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ کس قدر اللہ تعالی نے جو اپنے نظام میں مستحکم بنایا ہے اس کے تحت ہم تک پہنچ رہا ہے ورنہ اگر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ جاؤ سمندر کا پانی پی لو کون پی سکتا تھا بتائیے اتنا کڑوا پانی سمندر کا پانی تو اللہ نے حکمت مسلطن کڑوا رکھا ہے ورنہ سڑ جاتا ہے سڑک پیدا ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین رکھا لیکن ہمارے پینے کے لیے کیا انتظام کیا کبھی سوچا اس پر کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی صرف ایک گلاس پانی اللہ تعالیٰ نے مانسون اٹھا دیا بادلوں تک جب پانی پہنچتا ہے تو بادل بن کر تو نمکیات نیچے رہ جاتی ہیں اور جو اس کے اندر فوائد اور میٹھا پانی اوپر چلا جاتا اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جا کر برساتے ہیں شمالی علاقوں میں آپ نے سنا ہوگا آج کل جب برف باری شروع ہوگی تو یہ برف باری کے ذریعے اصل میں پانی کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا پہاڑوں پر پا اگر ہمیں حکم دیتے کہ جاؤ اس کے لیے برتن لاؤ اور جمع کر لو میٹھا پانی کتنا جمع کر سکتے تھے ہم سارے سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانہ برخان بنا دیا بہت بڑا کہ یہ سارے کے سارا پانی جا کر جب برستا ہے تو برف کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو رستہ ہے ایک ایک قطرہ زمین اتار دیتا ہے برف پگلتی ہے تو دریا بن جاتے ہیں دریا کنار کہاں سے آ رہا ہے انہی پہاڑوں سے نکل رہا ہے سارے دس ہزار بلندی کی فٹ کی بلندی سے آ رہا ہے اور بہتا ہوا اور یہ آپ کو پانی پہنچا رہا ہے اسی طریقے سے باقی دریا ہیں کبھی اگر کوئی آدمی کاغان گیا ہو اس سے آگے ناران اور پھر جھیل سے ملوک ہے تو وہاں جو پیالہ بنا تھا تو شاید سنا ہے کہ زلزلے نے اس کا بھی حشر خراب کر دیا لیکن یہ کہ محسوس ایسا نہیں ہوتا یوں ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس میں کوئی مد و جذر نہیں ساکر ایک نوسی سے ساڑھے ہزار فٹ کی بلندی سے پانی بہ رہا ہے اور اتنی تیز رفتاری سے بہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں گر جائے تو وہ اس کی لاش نہیں مل سکتی پاش پاش ہو جاتا ہے پتھروں سے ٹکرا ٹکرا تو بہرحال یہ سب اللہ نے نظام قائم کیا ہے کچھ پانی کو اللہ تعالیٰ نے رگے زمین میں رکھی ہیں اس کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا دیا ہم پانی وہاں کھودتے ہیں پانی حاصل کر لیتے ہیں یہ سب پانی وہی